آکسی تو اصل میں ایک مادہ ہے جیسے وہ انہار لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں ایک دوا ہوتی ہے جو کھائشنے کے بعد فیپڑوں میں جا کر فیپڑوں کو کشادہ کرتی ہے ایسی کوئی چیز استعمال کی جائے آکسی دن دیا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیتنی بات اس میں اتنی اور شامل کر لیں اگر کوئی مریض جس پر جان پر بن گئی ہو اور اس کو آکسیجن جیا جائے اس کی جان بچانے کے لیے تو اس پر روزے کا کفارہ نہیں ہوگا صرف ایک روزے کی قضا ایک روزہ ہوگا